اس کے بعد اللہ و تعالی نے ان کافروں کی ایک مثال دی ہے کہ نبی کریم سرورت علم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں یا شرک سے بچانا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے یا سن رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو اس کی مثال اللہ تبارک تعالی نے اگلی آیت میں دی ہے کہ وہ مسل الزی نہ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے کم مسل الزی ی ن جیسے کہ کوئی شخص پکارے آواز دے کس کو آواز دے بیمال آ یس کہ جو سننے کی جن کے دسرائیت نہیں ہے اللہ دعا ام ندا سوائے ایک ہانک پکار کے یعنی جانوروں کو اگر کوئی پکارے تو وہ ہانک پکار تو بے شک ان کو معلوم ہو جائے گی جی کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے لیکن نہ اس کے معنی سمجھیں گے نہ اس کے مطابق وہ عمل کریں گے اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت تو دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ یا تو سنتے نہیں یا سن کر اسے قبول نہیں کرتے تو آگے لطار نے فرمایا کہ یہ کچھ ایسے ہیں کہ سم من یہ بہرے ہیں بک من گونگے ہیں امجن اندھے ہیں فہم لا یا لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے بہرے تو اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا تو سنی نہیں یا کم از کم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گونگے اس لیے ہیں کہ جو حق بات ان سے کہنے کی فرمائش کی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یہ بات بولتے نہیں اور جو حق کی بات ہے ان کی زبان سے نہیں نکلتی تو گویا گونگے ہیں اور اندے اس لیے ہیں کہ نبیہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی نبوبت اور رسالت کے شواہد اور قرائن ان کی آنکھوں کے سامنے بے شمار آ چکے ہیں اس کے باوجود اس کو دیکھ نہیں رہے تطیہ یہ کہ کچھ نہیں سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے آگے پھر اللہ سبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا تو اللہ سبارک وطالیہ ہی کا استقاک ہے کوئی بھی مخلوق اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتی تو جن جانوروں کو تم نے حرام کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ تو ہے نہیں البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو ان میں سے بات چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اِنَّمَا حرَّمَ <الْمَيْتَا> ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار جانور کو حرام کیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مردار جانور کے کچھ حصوں کو یہ لوگ کھا لیتے تھے اور مردار جانور جو ہے وہ جس طرح پورا جانور اگر مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی زندہ جانور کو اس کے زندہ رکھتے ہوئے اس کا کوئی عضو کاٹ کے کھا لے کوئی آدمی تو وہ عزو جو کٹتا ہے وہ بھی مردار ہوتا ہے اور اہل جاہلیت کے یہ طریقہ عام تھا کہ اونٹ زندہ کھڑا ہوا ہے اس کے کوہان کو کاٹ کر اس کو پکا کر کھا لیتے تھے یا اس کی چربی نکال کر اس کو کاٹ کر کھا لیتے تھے تو وہ اس کا جو کاٹا گیا ہے وہ بھی مردار ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت سے جانوروں کو تو اپنی طرف سے آرام کر رکھا ہے لیکن جو مردار ہے اس کو تم کھا لیتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو آرام کیا ہے اسی طرح بدم خون کو آرام کیا ہے تو خون کی بھی بعض صورتیں ایسی تھیں جو زمانے جاہلیت میں استعمال کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون کو حرام کیا کسی خون کو پینا یا وہ خون کو کسی کھانے میں استعمال کر کے کھانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں بلاحم النزیر اسی طرح خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو اس کو بھی تم, لوگ تم لوگوں کو حرام سمجھنا چاہیے لیکن ان کو تو حرام سمجھتے نہیں ہو اور اپنی طرف سے کچھ بتوں کے نام جانور چھوڑ کر ان کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے وہ ماں اہل لغیر اللہ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یہ لوگ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو کسی کے نام پر ذبح کر دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے کے بجائے ہم یہ لات کے نام پر یہ جانور قربان کر رہے ہیں یا جانور ذبح کر رہے ہیں یا عرضا کے نام پر یا حبل کے نام پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نام لے کر نام پکار کر اگر کوئی ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حرام کر دیا ہے اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بتوں کے نام پر نہیں اگر کسی انسان کے نام پر بھی کوئی جانور اگر ذبح کیا جائے گو یہ کہہ کر کے کہ میں اس کے نام سے ذبح کر رہا ہوں تو یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بتائیں کہ ان چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے ان کو تو تم حرام سمجھ نہیں رہے ہو اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو تم نے گھڑ کر حرام قرار دے لیا ہے باغ ملاقات فلاح اسما علیہ کہ ویسے جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے جیسے مردار ہے یا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے یہ ویسے تو حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو یعنی مثلا بھوک سے بےتاب ہے اور اگر کچھ کھائے گا نہیں تو مرنے کا غالب گمان ہے تو ایسی مجبوری کی صورت میں فرمایا جو اضطرار میں مبتلا ہو جائے یعنی مجبوری کے حالت میں آ جائے فلا اسمالین تو ان میں سے کچھ کھا لے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن دو شرطیں لگا دی کہ غیر باغن ولاعات کہ نہ تو اس کا مقصد لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے یعنی ایک تو بات یہ کہ یہ صرف اسی صورت میں کھانا جائز ہوگا جبکہ مقصد کوئی لذت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی موت کا جو اندیشہ ہے اس کو دور کرنا ہے کہ اگر بھوک کی حالت ایسی پہنچ گئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جانے کا کبھی اندیشہ ہے اس وجہ سے کھا رہا ہو لذت حاصل کرنا کہ شوق سے آدمی اس کو کھائے گی مقصو نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اتنا ہی کھائے جتنی ضرورت ہے یعنی جس سے اپنی جان بچا سکے اس کے حد سے آگے نہ بڑھے یہ معنی ہے آ کے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے تو اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں اور ایسی صورت میں فرمایا کہ ان اللہ کپور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بالکل شدید مجبوری کی حالت میں یہ حرام چیزیں بھی تھا پر کوئی گناہ نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام تو اس وقت بھی رہتی ہیں وہ حلال نہیں ہو جاتی لیکن اس اپنی ضرورت کو مٹانے کی خاطر وقتی طور پر اس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ گناہ کو اٹھا لیتے ہیں یہی تعبیر فرمائی فلا اسما لئی اس کے اوپر کو کوئی گناہ نہیں تھی تو وہ حرام لیکن وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی یہ کھا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ یہ حرام چیز جو ہے وہ اسی وقت حلال ہوتی ہے جبکہ آدمی اضطرار کی حالت کو پہنچ گیا ہو یعنی اگر وہ کام نہ کرے تو بر جائے گا موت آ جائے گی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے